تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے سورت تکاثر کی آخری آیت پڑھی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم من تس الن یوم کہ قیامت کے اندر ہم تم لوگوں سے ضرور بز ضرور تین تاقیدات ہیں ان تین تاکیدات کا اگر ترجمہ اردو میں کیا جائے تو آپ تین دفعہ ضرور لگائیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تم سے ضرور بز ضرور ان نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا جو نعمتیں میں تم لوگوں کو عطا کی <تصفح> اس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 کہ انسان سنائے اور سنے تو کلیجہ منہ کو آئے لیکن یہ تھا سارا کا سارا اسی الا اللہ کی بنیاد پر.